اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیم وآت شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کو حاصل ہے اس کے بعد بدنی عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل عبادت نماز ہے اس کے بعد مال میں زکات ہے اس کے بعد روزہ ہے پھر حج ہے اسلام کی یہ پانچ بنیادیں ہیں انہیں پانچ بنیادوں کے اوپر اسلام کی پوری کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے اس میں سے کوئی بھی ایک اینٹ نکال لی جائے تو بنیاد بہت کمزور ہو جائے گی اور وہ مشہور حدیث تو آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وہ پانچ چیزیں یہی ہیں شہادت واللہ علی اللہ وان محمد رسول اللہ نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو حج کرنا آج مجھے ان پانچوں بنیادوں میں سے ایک بنیاد یا یوں کہیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو اگر پانچ اینٹیں کہہ لیجیے تو ہم ایک اینٹ زکات کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے شریعت اسلامیہ میں اس کا بڑا زبردست مقام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 82 مرتبہ 82 ٹو ٹائمس بار قرآن حکیم میں یہ کہا ہے وہ آتس زکا زکات ادا کرو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کے بارے میں ایک مرتبہ کہہ دے تو کافی ہے اگر اس بات کا حکم وہ بیاسی مرتبہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے زکات ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال سے زکات نہیں نکالتا آن میں بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں اور احادیث کے اندر بھی اس کے لیے بڑی بڑی دے آئی ہیں مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب کے اندر لائے ہیں اس طرح وانبی اللہ تعالی کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَى له ذبيبتان يُتوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِاللِّهِ زِمَتَيْهِ يعني شِدقَيْهِ ثُمَّ يَقُولَ أَنَا مَالُكْ وَكَنْزُكْ السماوات بما تعملون حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا من آتا مالن جس آدمی کو اللہ نے مال دیا فلم یو ادی زکاتہ اگر وہ اپنے اس مال میں سے زکات نہیں نکالتا تو مسل الہ مالہ یو ملکیا مت شجان تو اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا روایت بخاری کتاب زکات کی ہے کہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا جس کے دو زبانیں ہوں گی پھر اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اس کے گلے میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا سات کی جو دو زبانیں ہیں ان دو زبانوں کے ذریعے وہ اس آدمی کے اوپر حملہ کرے گا اور اپنا زہر اس کے بدن کے اندر ڈالے گا کس طریقے سے اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا جس کو عربی میں شک کہتے ہیں اور رکھ زیما بولتے ہیں اس کو تو ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور ایک زبان سے ایک باچ کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور بولے گا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو ت نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو ت نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا اور اس میں جو غریبوں کا حق بن گیا تھا وہ حق تُو نے ان کو ادا نہیں کیا تھا آج میں ساتھ کی شکل میں تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا ہوں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کریمہ تلاوت فرمائی و خیر اللہ اللہ نے جن کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے فضل سے مراد یہاں مال ہے اللہ نے جن کو اپنا فضل دے رکھا ہے اور فضل میں سے خاص فضل دولت مال خزانہ دے رکھا ہے لیکن اس مال اور خزانے کے اوپر وہ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بخیلی کرنے والے لوگ یہ نہ گمان کریں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے ولا یہ سبن الب خلون نبی مارا تھا فضلی ہو خیر الحم کرنے والے صاحب بن کر کے دولت کے اوپر بیٹھ جانے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ بکیلی ان کے حق میں بہتر ہے بل بلو شرالحم یہ بخیلی ان کے حق میں بہت ہی بدتر ہے یہ بخیلی بہت ہی بدتر ہے ان کے حق میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اشاعت فرمایا سلطن ارما بخیلو بھی جس مال کو بخیلی کی وجہ سے انہوں نے جمع کر لیا تھا وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توک بنا دیا جائے گا اب یہ گلے کا توک کیسے بنے گا بخاری کتاب الزات کی یہ روایت جو ابو برا سمروی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وضاحت کرتی ہے کہ اس مال کو توک کیسے بنایا جائے گا ایک گنجے سانپ کی شکل میں مال کو لے آیا جائے گا اور وہ گنجا صاف اس کے گلے میں توک کی شکل میں پہنا دیا جائے گا اور برابر ڈستا رہے گا اور بولتا رہے گا انمالک وہ تنظک میں تیرا مال میں تیرا خزانہ یہ <تصفح> وعید ہی ایک بخیل آدمی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے لرزا دینے کے لیے کافی ہے ایک اور حدیث سمات حدیث اس طرح ہے ما رضی اللہ, تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ظالق فاحب و تارکس روا مسلم کی کتاب الزہد و الرقائق حضرت امام مسلم یہ حدیث پاک کتاب الزہد کے اندر لائے جہاں زہد کا بیان ہے یہ حدیث وہاں موجود ہے حضرت ابو حریرا سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بولتا ہے میرا مال میرا مال یہ میری بلڈنگ ہے یہ میری تجوری ہے یہ میری کار ہے یہ میرا مال ہے یہ میرا خزانہ ہے اے میرا پلاٹ ہے بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال یقول العبد مالی مالی بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف تین چیزیں ہیں وہ انما لہو میں مال ہی <صَلَح> اس کا مال تین ہی ہے کیا ماں اکلف افنا جو کھا لیا بدن کو لگ گیا خون بن گیا اس کو فائدہ ہو گیا یہ اس کا مال او لب اس ابلا یا کپڑا سلوا کر کے پہن لیا بدن کے اوپر رہ کر کے پرانا ہو گیا اس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا جو مال کھا لیا اس سے بدن کو فائدہ پہنچا جو مال استعمال کر کے کپڑا لے لیا کپڑا پہن لیا بدن کو اس سے فائدہ پہنچ گیا گرمی اور سردی وغیرہ سے او آتاف کنا یا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اسٹور ہو گیا کہا نبی نے اس کی تفسیر فرمائی ادخر ال آخرتی یا رانی نے اس کی تفسیر کی ادخر ال آخرتی اللہ کی راہ میں دیا جمع ہو گیا اں جمع ہو گیا آخرت ہی آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر لیا یہی تین تو اس کے مال ہیں وما سوا سلا اس کے علاوہ جو اس کے پاس مال ہے فہو ظاہب وہ چلے جانے والا ہے وہ تاریکہ الفاظ اور لوگوں کے لیے چھوڑ دینے والا ہے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے اب یہ جھگڑے کی جڑ ہے بیٹا کہے گا مجھے اتنا ملنا چاہیے بیٹی کہے گی مجھے اتنا ملنا چاہیے اور جو وارسی ہیں وہ کہیں گے ہمیں اتنا ملنا چاہیے تو جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ جھگڑے کی جڑ ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے اور اگر وہ مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو مرنے کے بعد اس حرام مال کو اگر بچے استعمال کرتے ہیں غلط راہوں کے اندر تو برابر اس حرام مال کی جو شناخت اور قباحت ہے اور بچے جو غلط کام کریں گے چونکہ یہ غلط سنت ایجاد کر کے گیا ہے لہذا اس کی سزا برسک کے اندر بڑھتی رہے گی تو خامخواہ انسان بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال کچھ لے کر کے نہیں جاتا سوائے چند گز قسم کے ہاں مال کی اہمیت تو ہے اس سے کسی کو انکار نہیں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مال تو اس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے پیدا ہوا نہلانے دھلانے کے بعد اب کپڑا پہنائیے اس کو ساتویں دن اس کا عقیقہ کیجیے عقیقے کے لیے پیسہ ضروری ہے پیسہ نہیں ہے تو بکرا کہاں سے لائیں گے اسی طریقے سے اس کا بال اتار کر کے چاندی یا سونے کے وزن سے خیرات کر دیا جائے اب سونا چاندی اس کے پاس رہے گا ہی نہیں پیسے رہیں گے ہی نہیں تو وہ بالوں کے بقدر پیسہ کیسے خیرات کرے گا تھوڑا بڑا ہوا اب اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے تعلیم میں پیسہ ضروری ہے اور بڑا ہوا اب شادی کا مسئلہ ہے شادی میں کم سے کم مہر ضروری ہے وہاں بھی پیسے کی ضرورت ہے بیوی آ گئی اب پھر پیسے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بیوی کو اب نان نفتا سکنا مہیا کرے گا اس کے اوپر والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں زندگی کے ہر مرحلے میں اسے مال کی ضرورت پڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تب بھی مال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا کچھ لے کر کے جاتا ہے تھوڑا کپڑا تو لے کر کے جاتا ہے دو چار گز تجویز و تکفین تو مرنے والے کے لیے ضروری ہے اگر مال نہیں ہے تو تجویز و تکوین کیسے ہوگی تو مال کی فی اف ہی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے لیکن مال کے کچھ ضوابط اللہ تبارہ کو تالا نے مقرر کر دیے ہیں ان ضوابط کی روشنی میں ہمیں مال کو خرچ کرنا ہے ہمیں مال اللہ نے دیا ہے مال ہمارا نہیں ہے یہ تو مجازم اللہ تبارہ کو تال نے بول دیا کہ مال تمہارا ہے اللہ بولتا ہے مال ہمارا ہے ہم نے تم کو مال دیا ہے یہاں رک کر کے ایک نکتا حل کر لیا جائے آدمی یہ کہتا ہے میں تجارت کرتا ہوں اب مال اللہ نے کہاں سے دیا میں دکان کھول کر کے بیٹھا ہوں میں محنت کر رہا ہوں تو مال اللہ کیسے دے رہا ہے میں مزدوری کر رہا ہوں خون پسینہ ایک کر رہا ہوں تو مجھے پیسہ مل رہا ہے اللہ کہاں دے رہا ہے بھول گیا وہ کہ دکان کھول کر کے بیٹھ گئے دکان تو پیسہ پیدا نہیں کرے گی نا دکان کے اندر تو صرف مال رکھا ہوا ہے گراہک کون بھیجتا ہے کسٹمر کون بھیجتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا ہے اگر کسٹمر کو نہ بھیجے بھوکے مر جائیں گے آپ دکان بند کرنی پڑے گی آپ کو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیتا ہے یوں اللہ تبارک و تالا تمہیں رزق دیتا ہے تم کہتے ہو ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے ارے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے کم سے کم تمہیں کہیں مزدوری کرنے کے اوپر لگا دیا اگر توفیق نہ دیتا تو تم کو کوئی مزدور نہ رکھتا اور جب مزدور نہ رکھتا بھوکے مر جاتے تم تو غور کرو تو سارا مال اللہ تبارک و تالا کا حال عطا کرتا ہے سب کچھ اسی نے ادا کیا ہے اگر وہ کسی کو مال نہ دینا چاہے اس کی دکان اسے مال نہیں دے سکتی اس کی تجارت اسے مال نہیں دے سکتی اس کی مزدوری اسے مال نہیں دے سکتی مال سب کا سب اللہ کا ہے اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا گیا تم لاہی اللہ آتا تم ان کو دو جو مستحق ہے اپنے مال میں سے نہیں مالی آتا کم اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا مال کا ہے کا مال تو سب اللہ کا ہے بندہ ایک اور چیز بھول جاتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسے وہاں رزق کی ضرورت ہے باپ وہاں رسک نہیں پہنچا سکتا ماں رزق نہیں پہنچا سکتی اس کے پیٹ بھرنے کے معاملے میں ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں اللہ تبارک و تعالی بندے کو رزق پہنچاتا ہے وہ خون جو ہر ماں باہر آ کر کے ضائع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خون کو روک دیتا ہے اور ایک نلکی کے ذریعے پیٹ کے ذریعے اس کو وہ کھزا پہنچاتا ہے کیا سسٹم ہے کیا نظام ہے رزق کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اپنے بندے کے لیے بنا دیا اچھا منہ کے ذریعے کیوں نہیں اس غذا کو پہنچایا اس وجہ سے کہ بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اسی زبان سے میرا نام لے گا تو میں پہلے ہی اس کی زبان کو ناپاک کیوں کر دوں خراب خون کے ذریعے لہذا اس نے پیٹ کے ذریعے اس کا رزق اس کے بدن میں پہنچایا اور جیسے ہی پیدا ہوا رزق کا انتظام دیکھیے کہ ایک راستہ تھا رزق پہنچنے کا وہ راستہ کٹ گیا اور جیسے ہی رزق کا ایک راستہ کٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں نے رزق کا ایک راستہ کاٹا ہے اب تیرے لیے دو راستے میں نے پیدا کر دیے ماں کے سینے میں دو جگہوں پر دودھ کا انتظام فرما دیا کہ میرے بندے ایک اور جب یہ دو دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میں نے چار دروازے تیرے تیر کھول دیے دو ہاتھ دو پیر میری زمین وسیع جا کھا کما محنت کرے گا میں تجھے روزی دوں گا یہ بندہ کیوں بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مال میرا مال ایک حدیث تو بہت ہی عجیب ہے بخیل کو چوکا دینے کے لیے کافی ہے حدیث اس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ خلفا آت رخاریک یہ روایت بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذکا کے اندر لائے حضرت ابو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح بندی کے ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے اللہ سے اللہ منفی خلفن اے اللہ تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو اس خرچ کا اچھا نیم البدالتا سرما اللہ اس کو دگنا کر کے دنیا میں بھی دے دے آخرت میں جو تو دے گا وہ تو دے گا ہی دنیا میں بھی دے دے دگنا کر کے تگنا کر کے اضاف مضافہ کر کے خرچ کرنے والے کو اس کا نیمل بدل دے دے اور دوسرا کیا بولتا ہے اللہم آتے تلون اے اللہ بخیل جو تیرے راستے میں تیرا مال تیرے حقدار بندوں تک نہیں پہنچاتا ہے اللہ اس کا مال ضائع کر دے ظاہر ہے کہ یہ دعا معصوم مخلوق کر رہی ہے فرشتے کر رہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور ایسا ہوتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے اس کا بدل عطا فرماتا ہے اور بکیل کے مال کو اللہ تبارک ضائع کر دیتا ہے مال کے ضائع ہونے کے کئی راستے بنا دیتا ہے طرح طرح کی بیماریاں دے دیتا ہے پیسہ ہے سیب کھائیے افطاری میں رکھا ہوا ہے ارے موضی صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہے یہ مٹھائی کھائیے اے ڈاکٹر نے منع کیا ہے روٹی کھائیے یہ بھی ممنوع ہے ڈاکٹر کی طرف سے چاول کھائیے بولتے چاول بھی بنا کیا پیتے ہیں آپ بولتے سبزی کا سوپ پیتا ہوں سبزی کا سوپ پیتا ہوں بولے تو اللہ اللہ تمہارے کو تارے نے پیسہ دیا لیکن خوراک چھین لی اس پیسے سے کیا فائدہ ہے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس کا کیا فائدہ ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرو بیماریوں سے محفوظ رہو گے نہیں تو اللہ تبارک کو تالا مال کے ضائع کرنے کے کئی راستے کھول دے گا بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی بیٹی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایسے ایسے برے امراض ہیں کہ لاکھوں کے اوپر کی بات ڈاکٹر کرتا ہے تو جو مال اس نے سیند سیند کر رکھا ہوا تھا ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا وہ تو دوسرے لے اڑے اس سے کم پر اگر راضی ہو جاتا اور اپنے مال میں سے غریب حقداروں کو اگر ان کا حق پہنچا دیتا تو یہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آتی حسد ناجائز ہے نا کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کسی بھی مقام پر جائز نہیں ہے سوائے دو جگہوں کے دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہو روایت روایت اس طرح وان <تصفح> ابن مسعودی رضی اللہ تعالی نو قال سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حسد الا مالا الحق ور جلن آتاح اللہ الحکم راہل بخاری بھی کتاب الزکا حضرت محمد بخاری پاک کو کتاب الزکت کے اندر لائے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ حسد صرف دو آدمیوں سے جائز ہے اور کہیں بھی حسد درست نہیں ہے اس حسد بمانی رشک رشک کر سکتے ہیں آپ اس آدمی سے رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ تبارک کو تعال نے مال عطا فرمایا اور مال اتا کرنے کے بعد اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا فصل تو ہوں اللہ مال کو اللہ کے راستے میں حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا تو ایسے مالدار آدمی سے رشک کرنا جائز ہے اللہ اور اس کو عطا فرما کیا تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ آدمی اس سے بھی رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن علم کو دبا کر نہیں بیٹھتا بلکہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے علم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے تو وہ یا کسی بھی رہا علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے لوگوں تک علم پہنچاتا ہے وہی علم ہاں فیصلے بھی کرتا ہے لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہے ہے اور ایسے مالدار سے رشک کرنا جائز ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے ایک نقطہ سمجھ میں آیا اس ادیص پاک سے وہ کیا کہ اللہ تعالی نے علم اور مال دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے گویا علم کی مدد مال کے ذریعے ضروری ہے جہاں بھی علم کے لیے مال کی ضرورت پڑے دل کھول کر کے خرچ کرو اور پوری سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیے جناب محمد رسول کی آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عرم مجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس قدر مال خرچ کیا ہے بے دریک مال خرچ کیا ہے ذرہ برابر انہوں نے مال کے خرچ کرنے میں پسو پیش نہیں کیا ٹال مٹول نہیں کیا ہیل حجت نہیں کی لیتا وہ لال نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے چالیس ہزار روپیہ تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں چالیس ہزار درہم لے کر کے چلے کتنا چالیس ہزار درہم لے کر کے ہجرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے مدینہ پہنچتے پہنچتے سے پانچ ہزار روپے بچے چالیس ہزار روپے خرچ کر دیے اللہ کی راہ میں جنگ تبوت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اثاثی کے دو حصے کیے ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہا کہ اللہ کے رسول گھر کے احاسے کے دو حصے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے حضرت صدیقہ ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کا پورا احاسہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہا گھر میں کیا چھوڑا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے کیا بات گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا بہت قربانیوں کے بعد شہرت دوام حاصل ہوتی ہے کسی کو آج ہم حضرت ابو بکر بولتے ہیں تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں آج کسی صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ بولتے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ سے راضی ہو گیا یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدی کے واسطے دار و رسم کہا اللہ تبارک کو پتا یہ مرتبہ جس کو دینا چاہیں اسے دے دیتا ہے ہر آدمی کو مرتبہ حاصل نہیں ہوتا دنیا میں سبھی لوگ جیتے ہیں کچھ لوگ صرف اپنے لیے جیتے کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے جیتے تو جینا کئی قسم کا ہوتا ہے جینا سب سے اعلیٰ درجے کا جینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہو صاحب کرام نے وہ مثال پیش کر دی اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہرت تمام حاصل کر دی قیامت تک ان کا نام قیامت کے میدان میں ان کا نام جنت پر ان کا نام ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام سربلند کر دیا ہے. حضرت عثمانے غنی رضی اللہ تعالیٰ سو اونٹ لا رہے چندے کا جو اعلان موقع پر پھر کچھ سوچا انہوں نے. پھر سو اونٹ اور لے آئے پھر انہوں نے سوچا پھر پھر سو اونٹ لیا پچاس اونٹ کہیں کسی محلے میں آ جائے تو صرف اونٹ ہی اونٹ دکھیں گے آدمی اور بلڈنگ نہیں دکھتی اونٹ دکھیں گے پچاس اونٹ سو اونٹ پہلے لائے اس کے بعد سو اونٹ بعد میں لائے اس کے بعد اونٹ بعد میں لائے کتنے اونٹ ہو گئے اونٹ مدینہ میں چاروں طرف اونٹی اوٹ دکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے اللہ کے راہ میں آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تم تما رہا ہے اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی پھر آئے اور قریب بیٹھ کر کے ایک ٹھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ, پہ پیش کی اللہ کے رسول اس کو بھی رکھ لیجیے تاکہ کیا ہے اس میں ویسے بھی خوشی کے مارے آپ کا چہرہ تم رہا تھا آپ نے فرمایا عثمان اس میں کیا ہے تاکہ اللہ کے رسول ایک ہزار ہیں اللہ میں نے ایک ریواج کے اندر آتا ہے کچھ گھوڑے بھی دیے تقریباً سو کی تعداد میں اللہ عالم سواب تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ اندر ایک دینار ہیں سونے کے سکے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں فرمایا ہے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو عثمان سے راضی ہو جا اور آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ ترسر مواخذہ نہیں کرے گا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کی فضیلت ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہے حضرت صدیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی بی زوجہ متاثرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا روزے سے ہے روزے کا مہینہ ہے خادمہ سے پوچھا کہ افطار کے لیے کچھ ہے کہا کہ ہاں ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی کہ ٹھیک ہے اتنے میں ایک سائل آیا کہا کہ اللہ کے راہ میں کچھ دیا جائے سدیقہ کائنات نے کہا کہ وہ روٹی اٹھا کر کے سائل کو دے دیا جائے خادمہ نے سے پوچھا ام مومن اگر وہ روٹی سائل کو دی دی گئی تو افطار آپ کس سے کریں گی کہا کی محروم کو سائل کو واپس کرنا اچھا نہیں ہے یہ روٹی اس کے لیے دے دو اس لیے کہ در رسالت سے اگر کچھ موجود ہے در رسالت پر تو محروم در رسالت سے خالی نہ جائے سائل خالی نہ جائے اگر موجود ہے تو روٹی دے دی گئی افطار پانی سے ہوا ہے اللہ افطار پانی سے ہوا ہے حضرت عبداللہ اب نے زبیر رضی اللہ تعالی ایک لاکھ درہم بھیجتے ہیں کتنا ایک لاکھ درہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج متحرا بہت غریب تھی ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے زحد جانتے کیسے بولتے پیسہ رہتے ہوئے آدمی پیسے کی طرف توجہ نہ کرے مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں زاہد کیسے بولتے ہیں مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں اور اس صفت کو زہد بولتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک لاکھ درہم حضرت عبداللہ, عبداللہ زبیر نے بھیجا شام تک سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک درہم باقی رہ گیا تھا خادمہ نے کہا ام مومنی رمضان کا مہینہ ہے افطار کے لیے کچھ خریدنے کے لیے ایک درہم رکھ لیجئے بول نہیں افطار کے لیا ہے پانی ہے کھجور ہے یہ درہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے ایک لاکھ روپیہ آیا اور دن بھر میں صدیقی کائنات میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے خرچ کرنے کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا یہ انداز تھا آج مسلمانوں کی زندگی کے تمام کے تمام پہلو تمام کے تمام شعبے تباہ برباد ہو کر کے رہ گئے ہیں کوئی بھی شعبہ ان کی زندگی کا اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے اس اس مثال کی مسداق بن گئی ہے مسلمانوں کی زندگی کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی دی زندگی کے تمام شعبے اپنی اصلی حالت سے پھر گئے ہیں ان میں سے نظام زکات دی ہے خلافت عباسیہ تک تو نظام کا زکات بالکل زکات کا پورا نظام بہت اچھی طرح چلتا رہا لیکن تاتاری کے حملے کے بعد یہ نظام جو بکھرا تو آج تک اس نظام کو سمیٹا نہیں جا سکا ایک ہے زکات اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا الگ چیز ہے اور زکات دینا الگ چیز ہے زکات تو فرض ہے وہ تو دینا ہی آپ کو اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں آپ کو خرچ کرنا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور زکات میں ایک اور بنیادی فرق ہے وہ کیا زکات اجتماعی ادا کی جاتی ہے اور انفاق فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ آدمی کا انفرادی معاملہ ہے زکات اجتماعی طور پر ادا کی جائے اگر حکومتی سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو محلے کی سطح پر یہ کام کرو اسٹیٹ کی سطح پر یہ کام کرو محلے کے اندر ایک تنظیم بنا لی جائے ایک کمیٹی بنا لی جائے کسی کو امین بنا دیا جائے پیسے وہاں جمع کیے جائے اس کے بعد محلے کے جو فکرا ہیں جو غریب لوگ ہیں جو آٹھ مددات ہیں جہاں ضرورت ہو اس مد کے اندر دے دیا جائے خدا کی قسم اگر آج مسلمان نظام زکات کو صحیح کر لیں تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آ جائے ان کے دور کے بارے میں ایک سیرت کا طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آدمی زکات لیے پھرتا تھا کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا یہاں تک کہ غریب سے غریب آدمی کے یہاں بھی زکات نکالی جاتی تھی کیسا زکات کرنا زم رہا ہوگا جارج برناڈیسا نے بڑی حیرت سے یہ بات کہی ہے کہ جس قوم کے پاس نظام زکات جیسا نظام ہو اس قوم کے اندر اتنے بھی مانگے اتنے بھی مانگنے والے حیرت کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام تو اپنی جگہ درست ہے اس نظام کو سنبھالنے والے گڑبڑ ہو گئے ہیں صحیح سے یا تو زکات نکالتے نہیں یا نکالتے ہیں تو اس کے مشرف کا صحیح سے انہیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں پوری طریقے سے زکات بھی ادا کرنا ہے اور ان کے مصارف کیا ہے ان کو بھی اپنی نگاہ میں لانا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ہمیشہ عملاد کے ساتھ وہاں تو اس زکات کا ہے نماز قائم کرو زکات دو جیسے نماز جماعت کے ساتھ ہے ایسے ہی زکات بھی جماعت کے ساتھ ہے دونوں ایک ساتھ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اجتماعی طور پر زکات ادا کی جائے انفرادی طور پر اگر آپ کو خرچ کر رہا ہے تو انفاق یہ سب اللہ کیجئے اپنی طرف سے اپنی جیب سے دیجئے جو فرض نہیں ہے یہ تو فرض ہے یہ اجتماعی طور پر ادا ہوگی دو تین آیت کریمہ بہت اہم ہیں جی چاہتا ہے کہ ان کو پیش کر دوں جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے قرآن کی آیت ان کے بارے میں وعید کیا سناتی ہے پہلے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اللہ یوں فرماتا ہے کال اللہ انی محکم اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ اکبر کیا بات اللہ محکوم کیوں لائن الصلاة برسل حسن ولو لیکن یہ سب جنت کے مشتاقوں کے لیے ہے نا جن کا دل دنیا میں اٹک کر کے رہ گیا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وہ کار اللہ انی محکم اللہ فرما میں تمہارے ساتھ ہوں کس وجہ سے تم نے اگر نماز قائم کی وہ آتے تم الزکات اور زکات ادا کی اور اس کے بعد وہ آمن تم کہا گیا اس کا مطلب یہ کہ زکات زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کی جائے اسی وجہ سے وہ آتے تم کے بعد وہ آمنتم بے ہے جبکہ یہاں آمن تم بے کا کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آتے کے بعد وہ آمن تن رسولی کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال دریغ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا جائے رسول جو مشن لے کر کے چلے تھے جو تحریک لے کر کے چلے تھے اب قیامت کا کوئی رسول آنے والا نہیں اب یہ امت کا اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے اور اگر یہ اجتماعی پیمانے پر ہو تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے وہ آتے وہ آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اکبر اور اللہ جب قرض لیتا ہے تو اس کو ادا کیسے کرے گا ایک تو ادائیگی ضرور ہوگی اور دوسرے اللہ جب ادا کرے گا تو کس طرح ادا کرے گا اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا فائدہ بتایا گیا لو کفر تر گو کا کفارہ ہو جائے گا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اگر آپ کو گنہ بخشوانا چاہتے ہو بڑے بڑے گناہ تو اللہ تبارک تعالی کی راہ میں صدق دل کے ساتھ خرچ کرو اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس مال کے خرچ کو اور سب سے بڑی چیز تو جو اللہ نے کہی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے دنیا میں کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا لیکن شرط یہ ہے سلاد کے ساتھ زکات ہونا چاہیے پھر اللہ تمہارے ساتھ اللہ نے تمہارے ساتھ کیوں چھوڑ دیا یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں مسلمانوں کی زندگی میں احامت سلاد بھی نہیں اتائی زکات بھی نہیں یہ تو فضیلت ہے خرچ کرنے والوں کی وحید ہے نہ خرچ کرنے والوں کے بخیلوں کے لیے اللہ نے فرمایا سور محمد کے کیا خرمائے ہا انتم تم ہا ادا ہاں تم ہاٮٔ تاؤ نا لتن فکو فمین کو میب خل او میب خل فینا اللہ پر بلایا جا رہا ہے تم کو بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن تم میں سے کچھ بخیل بھی ہے فمین کو میب خل ہی کر رہے اب کل جو آدمی بخیلی کرتا ہے وہ اپنی اپنے نفس کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ بکیلی کر رہا ہے اپنی جان سے بکیلی کر رہا ہے اور اللہ کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں اللہ نہیں اللہ تعالیٰ کوالب بینیاز ہے وہ کرا تم فقیر ہو اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری لوائید سزا ویم تطول یس تبد القم کو تم کو مٹا کر کے دوسری قوم لے آئے جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی اللہ تبارک نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ ان کو مٹا دے گا سفید ہستی سے ان کو نیس نابود کر دے گا اور ان کی جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا کتنی بڑی وعید ہے اور زکات دینے میں صدقہ کرنے میں ہمارے فائدہ ہے ایک جگہ فائدہ بتایا گیا خُز من خزمن کا بڑی عجیب بات فرمائے گی کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے زکات لیجیے اس سے ان کے دو فوائد ایک تو ان کی روح صاف ہوگی روح صاف ہوگی کیا مطلب کہ دنیا سے محبت کم ہوگی اور آخرت سے محبت بڑھے گی اس لیے کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے دل اسی میں اٹکا رہتا ہے مرتے وقت بھی آدمی کا دل اسی میں اٹکا رہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو تلقین کی جاتی ہے کل میں لاہ کی ایک بڑھیا مرنے لگی جس طرح مرگ پڑتی تو کچھ عورتیں اس کے سارے بیٹھ کر کے بولتی تھی اما پڑھو لا لہ احمد ال رسول اللہ جواب کیا دیتی تھی بارہ آنے بارہ آنے اور چوکتی تھی کہتی تھی اما پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول بڑھیا تھی آنے آنے جب وہ مر گئی تو اس کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بارہ بارہ آنے کا بول رہے تھے بولئے بارہ آنے کا روز بیچتی تھی, تھی پوری توجہ اس کی انڈے کے اوپر تھی تو دل جس میں لگا ہوا تھا مرتے وقت بھی پوری توجہ اسی کو اوپر تھی انڈے کے اوپر تھی جو باہر آنے کا بیچتی تھی باہر آنے باہر آنے بیچتی تھی اسی وجہ سے جو آدمی دولت کا پجاری ہوتا ہے دولت سے دل لگایا رہتا ہے مرتے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو پس میں اس کی روپ بھاگتی رہتی ہے فرشتہ کہتا بھاگ کر جائے گی کہاں جو چال، آ رہی ہے ہم آ گئے کس کو لینے کے لیے بات ہے تو ہاتھ پھیلا تھا فرشتہ نکل کدھر بھاگ رہی ہے چال اپنے ہاتھ کی طرف تو ایک تو دنیا سے محبت کم ہوتی ہے مال سے محبت کم ہوتی ہے اللہ اور سے محبت بڑھتی ہے اور دوسرے خرچ کرنا باعث سکون ہے اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فصل لے آ رہے ان کے لیے دعا کیجیے جو اپنے والوں سے سب کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے نسالات کا سکن نہ ہوں گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے رسول کی دعا ہے اور رسول کی دعا ان کے لیے بائیس و سکون ہے اں کہاں, کہاں خرچ کیا جائے اس کے بنیاد ہے یہی ہے بنیادی طور پر زکات انہیں فکرار اور مساکین کے لیے فقیر کسے بولتے جس کے پاس کمائی کے ذرائع نہ ہو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہے مسکین کسی کمائی کا وسیلہ تو ہو ذریعہ تو ہو لیکن پورا نہ پڑتا ہو آدمی کما رہا ہے لیکن صبح کا کھانا ملا تو شام کا نہیں شام کا ملا تو صبح کو نہیں ایسا آدمی مسکن ہے اگر اس کے پاس کوئی روزی کا ذریعہ بھی ہے تو اس سے مالدار نہ سمجھا جائے یہ مسکن ہے فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو وسیلہ بھی نہ ہو کمائی کا اور مسکین کہتے وسیلہ تو ہو مگر پورا نہ پڑتا ہو بمشکل کا روٹی چلتی ہو تو بنیادی طور پر ہماری زکات کے مستحق یہ دو ہیں فکر فقیر عام ہے لہذا عام کا تذکرہ پہلے کیا گیا مسکین اس سے خاص ہے لہذا عام کے بعد خاص کا تذکرہ یہ بہت بڑا نقطہ ہے اچھا بنیادی طور پر یہ دو مستحق زکات کے علیہ تیسرے نمبر پہ اس لیے کہ وصولنے والے یہی ہیں نا جو وصول کر کے زکات لائیں گے وہ ان کو دیں گے تو زکات وصول کرنے والوں کو بھی تنخواہ دی جائے بیت المالے سے کلوم گوم اب یہ جو چوتھا مد ہے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جو اسلام سے قریب ہو رہے ہیں ان کو اگر مال دیں گے تو یہ کام ایمان کے لیے ہو رہا ہے اور ایمان مقدم ہے عمل کے اوپر لہذا مولفت قلوبهم فطری طور پر ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ اب مولفت قلوب ہونا چاہیے اس لیے کہ اب ایمان کے لیے خرچ کرنا ہے کہ تاکہ یہ ایمان کے دائرے میں آ جائے اور ایمان کے دائرے میں آ گیا ہے تو ایمان کے اوپر جما رہے ویل مولفت قلوب وہ پھر اس کے بعد فطری طور ترتیب یہ ہے کہ کوئی آدمی کہیں پھنس گیا ہے قیدی ہے یا بلا وجہ وہ پھنس گیا ہے قید ہو گیا ہے تو اب بیت المال سے زکات سے اس قیدی کی مدد کی جائے اس کی طرف سے مقدمہ لڑا جائے اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے اگر وہ بے گناہ اور بے قصور ہے تو گارینا ایک آدمی مقروض ہے بیت المال سے اس کا قرض دیا جائے وفی سبیل اللہ اگر یہ تمام کے تمام متداد جو چھ ہیں ان سے بچ جائے تو پھر وہ فی سبھی للہ ہے اس کا ایک جامع اور ایک حاوی دیا گیا کہ ان تمام سے بچ جائے پھر فیس اب فی سب کے اندر بڑی وسعت ہے مدرسے ہے, یہ ہے, وہ ہے. ساری چیزیں. بچوں کی شادیاں ہیں بچوں کی شادیاں وغیرہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے ایک مسافر آئے کہا میری پاکٹ کسی چور نے مار دی اسٹیشن کے اوپر مجھے کرایہ چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لہذا بیت المال سے ایسے مسافر کا بھی معاملہ حل کر دیا جائے یا کوئی مسافر آ ہے تکلیف ہے تو بالکل ضرورت ہو اس مد کے اندر پوری کی پوری زکاتی یہ سوچتا ہے کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے تو پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی غرض وغیرہ علت بتائی گئی کیلا یق دولت لگنے آئے ملکوں تاکہ یہ مالداروں کے درمیان خالی ڈھونڈتی نہ رہے یعنی ایک طبقے کی یعنی سرمایہ دار طبقے کی اجارہ داری نہ ہو جائے مال کے اوپر یعنی ایک طبقہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے اور ایک طبقہ غریب سے غریب ہوتا چلا جائے تو مال گردش کرتے رہنا چاہیے اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نظام دیا ہے اسلامی نظام دیا ہے اس نظام کے اندر دولت ایک جگہ نہیں رہتی آدمی مر گیا تو اب اس کے وارثین نئے بیٹی کو مل گیا بیٹے کو مل گیا ماں کو مل گیا باپ کو مل گیا وغیرہ وغیرہ دیکھو کس طریقے سے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو رہا ہے اسی طریقے سے احتیاط سے بھی بنا کیا گیا احتکار کسی کہتے ہیں کہ غلے کو اسٹور کر کے رکھ لینا اس انتظار میں کہ ذرا مہنگائی ہو تو اس کو مہنگا بیچیں گے حرام ہے ایسا کرنا غلہ جمع کر لیا بھکمری پھیلی ہوئی ہے بازار کے اندر غلہ نہیں مل رہا ہے گریبوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے اور یہ سرمایہ دار بھرے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ جب ایسا ماحول آئے تو اپنی مرضی سے اپنے داموں کے اندر اس غلے کو بیچے یہ احتکار ہے احتکار ممنوع ہے اس وجہ سے کہ دولت ایک جگہ جمع ہو گئی گردش نہیں کر رہی ہے اسی طریقے سے اکتناز کو حرام قرار دیا گیا مال کو سید کر کے رکھنا ذخیرہ کر کے رکھنا حرام قرار دیا گیا کیوں اس کے اندر بھی وہی علت ہے لا یقون دولتمبئی نے یہ زکات کی غرض وغیرہ ہے اور حکمت کیا ہے فرمایا گیا, جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھٹتا نہیں ہے. آپ کسی کو اوپر خرچ کر کے دیکھیے معاشرے میں خرچ کرتے رہیے آپ کے کو اوپر کوئی آفت پڑے گی پورا معاشرہ آپ, معاشر آپ کے ساتھ دے گا کمی کہاں ہوئی پورا معاشرہ سخی کے ساتھ اللہ ہے ایک بخیل آدمی جس کے پاس کروڑوں ہو اگر وہ فٹ پاتھ کے اوپر آ پورا معاشرہ کا ہے کیسا آدمی کھائے مال جب تک اللہ نے دے رکھا تھا کبھی اس نے معاشرے کے خیال نہیں کیا معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال نہیں کیا مرنے دے اس کو لیکن اگر کوئی سخی ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک کو تارا لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے رحم ڈال دے گا کہ اب یہ پریشان ہے پورا معاشرہ اس کی مدد کرے تو میں یوں فکد خیرن کا حکمت یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اس وجہ سے اللہ نے کی کہ فرما فخ تم نیشین فو یوخ لو تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نیمل بدل عطا کر دے گا دنیا میں بھی اور آکرت کے اندر بھی نیمل بدل تو عطا کرے گا ہی مال سونا ہے چاندی ہے سونا ساڑھے سات تولا ہونا پچاسی گرم وغیرہ ساڑھے باون تولا چاندی ہونا چاہیے اس پہ زکاتے ساڑھے باون تولا سے کم ہو زکات نہیں ہے ساڑھے سات تولا سونا سے کم ہو اس کے اوپر زکات نہیں ہے اور اسی طریقے سے ساڑھے باون تولا خریدنے کے لیے چاندی آپ کے پاس روپیہ ہو اور سال گزر جائے ساڑھے سات تولا سونا رکھا ہوا ہے سال گزر گیا ساڑھے باون تولا چاندی رکھی ہوئی ہے سال گزر گیا ساڑھے باون تولا چاندی خریدنے کا آسان ہے کھیت کا معاملہ ہے وہ تو سال نہیں ہے اس کے اوپر فصل ہے وہ آپ کہوں جہاں سادی جیسے بھی کاٹو اللہ حق دے دو اگر آپ نے پیسہ لگا کر کے سینچا ہے تب تو جو ہے بیسوا ہے اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے استعمال کیا ہے اس کے ذریعے سینچا ہے تب تو بیسوا ہے اور اگر بارانی پانی سے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ پانی سے کی کھیتی سے ہوئی ہے تو پھر آپ کو دسمہ دینا ہے اس طرح دیں گے آپ اس طریقے سے اگر آپ کی دکان کے اندر مال رکھا ہوا ہے ہے تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے کے بعد مال کتنا ہے پوری دکان کے اندر اندازہ لگایا جائے اور اندازہ لگانے کے بعد کہ کم سے کم ایک لاکھ کا ہوگا تو اب ایک لاکھ کے اوپر ڈھائی پرسینٹ کے حساب سے نکال دیجیے آسان کمپنی ہے تو کمپنی کی کار کے اوپر کمپنی کے بلڈنگ کے اوپر کمپنی کے مشینوں کے اوپر زکات نہیں ہے جو مال ہے جو سیل کے لیے جو بیچنے کے لیے سال گزر جانے کے بعد اس کی قیمت لگائی جائے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے نکال دی جائے پلاٹ ہے اگر آدمی مکان بنانے کے لیے مکان بنانے کی نیت سے خریدتا ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے اگر اس نے خریدا ہے بیچنے کے لیے تو پورے پلاٹ کی ہر سال قیمت نکالی جائے اور اگر ایک کروڑ کا ہے یا دو کروڑ کا ہے تو پھر دو کروڑ کی زکات نکلے گی ڈھائی پرسینٹ کے حساب سے اس لیے کہ اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے ہاں اگر اس نے جو ہے مکان بنانے کے لیے لیا ہے تو اس کو اوپر نہیں ہے اس طریقے سے آپ ہر چیز میں زکات نکالیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کے توفیق الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضي الله و من يظلل فلا هدي الله و أشهد لا إله إلا الله و رحده لا شريك الله و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله